ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و كواعبا ترابا و كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا یقینا پرہزگار لوگوں کے لئے کامیابی ہے باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے ان کو تمہارے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کریں جنت میں انعامات ربانی کا تذکرہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب مقصود اور نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے حدائقہ کہتے ہیں کھجور وغیرہ کے باغات کو انہیں نوجوان کواری ہوریں بھی ملیں گی جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی جیسے کہ سورہ واقع کی تفسیر میں ان کا پورا بیان گزر چکا ہے انہیں شراب طہور کے چھلکتے ہوئے پاک و بھرپور جام پر جام ملیں گے جس میں نشہ نہ ہوگا کہ بےہدا گوئی اور لغوباتیں منہ سے نکلیں اور کان میں پڑے جیسے اور جگہ ہے لا ولا اس میں نہ لغو ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی باتیں کوئی بات جھوٹ اور فضول نہ ہوگی وہ دار السلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں یہ جو کچھ بدلے ان پارسا لوگوں کو ملے ہیں یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے ہیں جو اللہ تعالی کے فتل و کرم سے اور اللہ کے احسان و انعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں جو بے حد کافی وافی ہیں جو بکثرت اور بھرپور ہیں عرب کہتے ہیں اعطانی فحسبی انعام دیا مجھ کو اور بھرپور دیا اسی طرح کہتے ہیں حسبی اللہ یعنی اللہ مجھے ہر طرح کافی وافی ہے